بس اللہ صحمد اللہ, اللہ محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ صفحہ الرشہ واٹس ایپ گروپس اورشاہ اور باقی تمام خرآن اور, اور سامین سب سا کو سے مسلم کافی سلامت کرتے ہیں ہماری کتاب دعوت ہے صفیہ الرواشہ میں سے سلسلہ درس میں سے آج جو ہے ہمارا پانچواں درس جو ہے آپ حضرات کے وبارکانوں تک پہنچا رہا ہوں اور اس میں جو ہے کل آپ کو اس کتاب کی شروع ابتدا انسان جب بھی سو کر اٹھیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی نیند میں آپ کو موت بھی دے سکتا تھا لیکن اس پاکزان نے آپ کو موت نہیں دیا آپ کو پھر زندگی دے دیا اور نیک اعمال کرنے کا ایک سلسلہ آپ کو پھر اس کی توفیق بھاشا اس عظیم نعمت نو اللہ کا شکر کرتے ہیں الحمد للہ نواز معمت نوالباس والور تو اس دعا کے پڑھنے کے بارے میں جو ثواب کل آپ کو ذکر ہوا یا یہ فرمایا حضرت میر صاحب مدانی نے جو شخص ہمیشہ نیند سے بیدار ہونے پر یہ دعا بطور شکرانہ پڑھے وہ جنتی ہے فرمایا اتنے زیادہ اس کے ثواب اب اس کے بعد دوسری دعا اسی سے ملحق دعا ہے فرماتے ہیں وہ جب تہارت اور وضو کے لیے کھڑے ہو جائیں خصوصاً رات کو جب سوئیں گے صبح اٹھیں گے یا دن کو سویا نماز کے لیے اٹھیں گے تو اس شکرانے کے ساتھ ساتھ اس دعا کو ملا کر پڑھیں یہ صبح کی وقت کے وقت کی طرف اشارے رات کو آپ سویا پھر صبح اٹھا صبح اٹھنے کے بعد جب وضو کرنے کے جانے سے پھیل لیں اس دعا کو بھی بطور شکرانا پڑیں اور اپنے دن کے ابتدا نیک جو ہے ہاں جی تمناؤں کے ساتھ شروع کریں دن کی ابتدا اس دعا میں بہت بڑی خوبصورت دعائیں ہیں کہ انسان اپنے دن کی ابتدا کس سوچ کے ساتھ کرتے ہیں کس فکر کے ساتھ دن کی ابتدا کرنے کی اللہ سے توفیق مانتے ہیں کس اچھے ارادے کے ساتھ دن گزارنے کی اللہ سے دعا مانتے ہیں تو اس کے اندر جو کالمات ہیں ان کالمات کو انسان سچائی کے ساتھ اللہ تعالی سے مانگیں اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے دن کو اسی طرح گزارنے کے توفیق باشرت جیسے ذرا آپ اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے ہاں جی تو اس دعا میں انسان کو جو ہے ہمیں یہ دعا کے ساتھ ساتھ اس میں یہ تعلیم بھی دیا جا رہا ہے ہمارے بزرگان دین پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے ذریعے سے کہ بندے مومن جو ہے جب صبح کرتے ہیں تو اس کی نیت کیا ہونی چاہیے ہاں جب رات سو کے اٹھا اللہ کے شکر ادا کیا کہ کی دوبارہ زندگی دے دیا تو دوبارہ زندگی کو میں نے کن کاموں میں یہ ایک چوبیس گھنٹہ مجھے دوبارہ مہلت مل گئی زندگی کا اس کو میں نے کیسے گزارنا ہے ہاں جی کس نیت سے گزارنا ہے اور اللہ سے کیا چیز مانتے ہوئے گزارنا ہے اور کن کے نئے کاموں میں خود کو مصروف رکھ کر یہ دن گزارنا ہے ہاں جی یہ چیز کی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو زین گرامی دعا کوئی بھی دعا ہو او آجزی سے پڑھیں پوری توجہ سے پڑھیں خلوص دل سے پڑھیں ہاں جی اپنی آخرت اور دنیا کی ضرورت سمجھ کر پڑھیں جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانتے ہیں اور خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد دین نے ہمیں جو دعائیں دیا ہے ان کے اندر ہماری اس دنیا کی سعادت مندی اور آخرت کی سعادت کے لیے دعائیں مانگی گئی ہے اور یہ دونوں ہمارے ضرورت ہے انسان اس جی دنیا میں بھی سعادت مند رہے اور اہم ترین چیز آخرت میں انسان کو سعادت ابدی نصیب ہو اور جہنم سے نجات ہو بھیجتے بارین میں انسان پہنچے تو حضرت امیر کا بھی سمندانی اس دعا کے ساتھ اس شکرانے کے ساتھ اس شکرانے کو بھی صبح جواب وضو کے لیے اٹھنے سے پہ اٹھیں گے تو اس دعا کو بھی اس سے ملا کر پڑھا کریں تو اس شکرانے کے ساتھ اس دعا کو بھی ملا کر پڑھا کریں تو یہ نئی دعا یہ ہے کہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے میں ایک دفعہ دعا کو پڑھ لیتا ہوں اللّہ محاذ خلق جدید الفتھ علیہ نبی و عبادت کا وقتی محلیب معرت کا و رضوان کا اللہ مرزو نفی حسنتاً وطقب الحمن وضک ہا و ضف حالی ومامل توفی منسی فقف الحالی فن کا غفور الرحیم ودودن برحمت گا یا ارحمرحمن یہ دعا ہے انتہائی جامع دعا ہے صبح اٹھ کر آپ اللہ کے درگاہ میں کیا چیز مانگ لیں تو یہ آپ کے خلوص سے مانگے اللہ سے مش ایسی دن مانگے کہ وہ دن اللہ کی اطاعت میں عبادت میں گزارے اور شام ہو تو انسان سے کوئی کوتاہی ہو تو اللہ کی بخشش اس کی شامل حال ہو رات کو پھر داخل ہو اللہ کی مندی آپ کے شامل حال ہو اور آپ کو دن کو جو ہے اللہ بہت بڑی نیکیاں کمانے کی توفیق دے اور ان نیکیوں کو اللہ تعالیٰ پاک و طیب نیکی کے توفیق دے اس کا اللہ تعالیٰ بڑا چراہ کے ثواب دے دے ہاں جو اگر انسان ہونے کے ناطے کوئی خطا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سے بخش کی آپ صبح سے دعا کر رہے ہیں کیونکہ اللہ بڑا بچنے والا اور مہربان ہے تو یہ دعا بڑی جامع دعا ہے کہ انسان صبح کی ابتداء میں اللہ تعالیٰ سے بہت ہی نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جو ہے سارے دن نیک کام میں گزارنے کی اللہ کی عبادت و گندگی میں گزارنے کی دعا کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہیں نیت کے ساتھ چونکہ ان ملنیت المومن خیر المنعلی پیارے نوین فرمایا مومن کی نیت جو ہے اس کے عمل سے زیادہ افسل ہے یعنی جب دن صبح کی ابتدا میں ہی وہ اس نیت سے اس صبح کر لیتے ہیں کہ اللہ میرے پورے دن تیرے داد و بندگی میں گزارنے کی مجھے توفیق دیں اور یہ دعا سچائی سے کر اور اس دن مجھ سے کوتاہیں اس کی تو بخش دیں اس دن مجھے نیک کامات کی توفیق دیں برائیوں سے مجھے بچائیں ہاں جی اس اچھی نیت کے ساتھ جب آپ صبح میں داخل ہو جائیں گے اور وضو کر کے نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے کتنا راضی ہوگا اور کتنی آپ کو نیک کاموں کی توفیق دیں گے اور یقیناً اللہ تعالیٰ نیک کاموں کی توفیق دیں گے دن بھر جب آپ اس اچھی نیت سے خلوصِ دل کے ساتھ آقا. اپنے دنیا اور حضرت کی ضرورت سمجھ کر پڑھیں گے تو دعا کا مختصر تعمہ کروں اللہ میں یعنی اے اللہ حاض خلق جدید یہ جو جب انسان سونے کے بعد دوبارہ اٹھا ہاں جی یوں سمجھو جیسے پہلے کہا موت کے بعد دوبارہ اللہ زندگی زندگی دی تو حاض یعنی یہ جو مجھے موت کے بعد یعنی نیند کے بعد دوبارہ زندگی دی ہے اللہ یہ میرے لیے خلق جدید ایک نئی زندگی ہے اللہ یہ میرے لیے نئی آفرنش نئی زندگی خلق معنی زندگی ہاں پیدا کرنے کے معنی میں پیدا ہونے کے معنی میں مراد یہاں جو ہیں خلق معنی یہاں پیدائش زندگی یہ میں لیے نئی زندگی ہے زندگی جدید و نئی یہ میرے لیے ایک نئی زندگی ہے کیوں ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ اسی رات کو آپ کا فائل کلوز کر دے آپ کو روح قبض کر لے تو پھر یہ نئی زندگی آپ کو نہ ملے لہذا اللہ نے یہ زندگی دے دیا دوبارہ موت سے نیند سے بیدار کیا لہذا اللہ کے درگاہ میں شکرانے کے طور پر فرمان اللہ یہ جو نئے دن جو ملے ملا ہے یہ میرے لیے ایک نئی زندگی ہے لہذا اس نئی زندگی کی ابتدا <coughs> ہفتہ و علیہ اللہ اس دن کی زند... اس دن کی ابتدا کر دے میرے اوپر بے طاعت کا تیرے بندگی کے ساتھ و عبادت ہی گا تیری عبادت کے ساتھ یعنی اے اللہ اس دن کی ابتدا ہی مجھے تیرے عبادت اور اطاعت اور بندگی کے ساتھ اس کی ابتداء کے لیے افتتاح یعنی ابتدا اے الس دن کی ابتدا ہی مجھے تیرے ابداعت اور تیری بندگی کی توفیق کے ساتھ کریں چونکہ آپ نماز کی طرف جا رہے ہیں نا اسی توفیق کے یہاں دعوی کریں وقتیم ہو لے اور اللہ یہ, یہ دن جب شام ہو رہا ہے رات ہو رہا ہے تو بھی اس دن کا اختتام کرے ایک خل کے جدید کے نئی زندگی اخترام اختتام کریں بھی معخرات کے تیرے بخشش پر رضبان کے تیرے رضامندی کے ساتھ یعنی جب شام ہو رہا ہو تو تو, تو میری کوتاہی کو درگزر کیا ہوا ہو اور تو مجھ پر راضی ہو جانے یعنی دن کے ابتدا تیرے عبادت بندگی اور انسان ہونے کے ناطے کوئی خطا قصور ہو گیا اس کو تیری طرف سے بخشا گیا ہو بھی کے تیرے بخشش کے ساتھ اور وہ رضوان کا اور تیرے رضامندی کے ساتھ اس دن کو اختتام کو پہنچا دے تو کتنی خوبصورت دعائیں دعا اللہ تعالی سے دن کی ابتدا کہ اللہ کی عبادت و بندگی سے شروع ہونے کی دعا کریں اختتام اللہ کی بخش اور رضامندی کے ساتھ ہونے کی دعا کر رہے ہیں اور یقیناً انسان جو ہے انسان وہی خوش نصیب انسان ہے جس کے دنوں کے ابتدا اللہ کی عبادت بندگی سے ہو یعنی انسان ہونے کے ناطے کوئی خطاب ہو اس کو اللہ تعالی بخشوا دیں اور اللہ اسے راضی ہو کر رات میں وہ داخل ہو جائیں مزید دعا کرتے ہیں اللہ مرز نیفی ہی حسنتاً اے اللہ تو مجھے تہنِ عطا فرما رزق بندی عطا فرما اس دن میں یعنی توفیق عطا فرما تو اس دن میں میرے لیے حسن تنیک حسنا اہ اللہ اس دن تو مجھے ایک حسنہ عطا فرما اور کینسا حسنا حسنا کا معنیٰ جو ہے لغت نے کیا نیک عمل اور اعلیٰ صفات حسنا کا یہ معنیٰ کیا نیک عمل اعلیٰ صفات یعنی اے اللہ تو اس میں میرے لیے نیک اعمال بجا لانے کی اور اعلیٰ صفات جو ہے اچھے اچھے صفات سے متصف ہونے کی تو مجھے توفیق دے ایک معنی یہ بھی کیا اور ایک زیادہ جو ہے معتبر لغات کی کتاب میں یہ تجمہ لکھا ہے حسنا یعنی ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو انسان کو خوش کرتی ہے اللہ کی نعمتوں میں سے ہر اس چیز کو حسنا کہا جاتا ہے جو انسان کو خوش کرتی ہے ہاں جی اور الانسان جو انسان کو اب یہ یہ انسان کو خوش کرنے والی نعمت انسان کو پہنچے ملے اس کے نفس میں کوئی خوشی ہو یا اس کے جسم پہ کوئی خوشی ہو یا اس کے حالات میں کوئی اچھائی ہو ہاں جی کسی بھی زاویے سے اس کے لیے یا بیمار تھا صحت و سلامتی ملے نفس کی خوشی ہے بدن میں صحت مل گیا خوشی ہے یا احوال ہی بھریں ایک نکری میں کسی کو ترقی ہو گیا ہاں جی یا ایک کامیابی حاصل ہوئی تو احوال میں ترقی ہو گیا باعث مسرت ہو گئی تو اس طرح جو ہنسنا یعنی ہر وہ چیز جو انسان کو ہر وہ نعمت جو انسان کو خوش کرے اور انسان کے نفس کو وہ نعمت ملے یا جسم کو یا اس کی کسی بھی اچھی حالات سے تعلق رکھتا یعنی ہنسنا یعنی ہر وہ چیز جو انسان کے لیے شادت مندی کا ذریعہ ہے دنیا میں بھی یا آخرت میں بھی تو یہ اللہ مجھے اس دن میں ایسی حسنا عطا فرما یعنی نیکیم اللہ صفا اللہ کو راضی کرنے والی کام کی توفیق دے و تقبال حامد یعنی نیکیوں کی توفیق دینے کے ساتھ ساتھ اے اللہ اس نیکیو کو مجھ سے قبول بھی کرے تقب الحمد کیا اور اس نیکی کو پاکیزہ بھی کریں یعنی اس نیکی میں اس نیک عمل میں کوئی ریاض رمود شہرت یہ چیزیں جو عمل کو باطل کرتے اور جب ان سے, سے کوئی چیز نہیں ہو تو اے اللہ مجھے ایک نیکی ان کی توفیق دے دیں اس نیکی کو مجھ سے قبول بھی کریں اور اس کو پاک و طیب بھی کریں تاکہ قبول کے درجے پر ہو وضاء حالی اور اے اللہ اس کے ثواب کو کئی گنا بڑا چڑھا کی مجھے دے دے چندان بڑھا کہ مجھے اس کے ثواب اور عجر کو دے دیں تو ایسے ہنسنے کے اللہ تعالیٰ سے دن کے شروع میں آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے ایسی نیکی ایسی ایسی نیکیاں ادا کرنے کی نیکی کا توفیع دے دیں کہ وہ فل نیکی کے توفی دیں پھر اس کو قبول کریں پھر اس کو پاک و طیب کرے پھر اس کے ثواب اور عجر کو بھی بڑھا چڑھا کے مجھے عطا کریں و مہ عامل توھین سیات یہ عالم انسان والوں کے نہایت سے اس دن کو اگر مجھ سے جو کچھ مجھ سے انجام ہوا وما عمل تو جو اس کا میں مرتکف ہوں فیم اس دن میں مین ان جن کوئی خطا یعنی جن کو مجھ سے جو سیاح واقع ہوئی سیاح ہسنا کے مقابلے میں ہاں جی تو سیاح جو ہیں سیاح یعنی ہر وہ چیز جو انسان کو ہر وہ نعمتیں جو انسان کو خوش کرتے اس کو حسنہ سے تعبیر کیا اور اعلیٰ صفات نیک عمل کو حسنہ سے تعبیر کیا تو بورے صفات اور گناہوں کو سیاح سے تعبیر کرتے ہیں اس طرح ثواب کو حسنا سے تعبیر کیا ہے اور اقاب اتاب الہی کو سیاح سے تعبیر کیا ہے ہر وہ چیز جو انسان کو نعمت انسان کو خوش کرتی ہے اس کو ہنسنے سے تعبیر کیا ہے ہر وہ چیز جو انسان کو انسان کے جسم ہاں حالت سے نامناسب ہو تو ان کو سیاح سے تعبیر کیا ہے لغاتی کی کتابوں میں ہاں جی تو یہاں فرماتے ہیں وہ عمامل تو بھی سیاح آتے ہیں اللہ اس دن مجھ سے جو بھی سیاح یہاں گناہ کے معنی میں یہاں برے صفات کے معنی میں اس کے طرف زیادہ واضح سن میں آتی ہے جو کچھ خطا قسر آج کے دن مجھ سے ہوا ہے اللہ فخر حالی وہ سب مجھ سے بخ دے تو وہ میرے ان تمام کوتاح کو بخ دے فن نہ کہ بے شک تری ذات غفور غفور جہ یہ مبالغ کا سکا یعنی بہت زیادہ بخشنے والا ہاں جی بہت زیادہ تو بخشنے والا ذات ہے رحیم اور بہت زیادہ مہربان اور ہمیشہ مہربانی کرنے والا ہمیشہ اور بہت زیادہ مہربانی کرنے والی ذات ہے ودود نوط عربی زبان میں جو ہے محبت کرنے کے میں چاہنے کے معنی میں ودود یعنی اے اللہ تو اپنے بندوں کو بہت چاہنے والی ذات ہے کیونکہ تم بہت زیادہ بڑھنے والا بہت مہربان اور بندوں کو بہت چاہنے والی ذات ہے لہٰذا ان اعلیٰ صفات کی بنیاد پر تم میری اس کوتا کو درگزار فرما جو مجھ سے آج کے دن مرتکب ہوا ہے پھر یہ جو چینی دعائیں مانگا ہے اس کے بارے میں اللہ سے چونکہ ہمارے ہر دعا کے آخر میں بے رحمت کا یا رحمین کا جملہ موجود ہے ہاں اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ ہر دعا کے آخر میں کہ اے اللہ میں نے یہ جو کچھ تم سے مانگا ہے اس کے یہ مطلب نہیں میرے تو پر کوئی احسان ہو کہ میں نے بہت بڑا تیر مالا بہت بڑا نیکی کیا بلکہ اے اللہ تیرے رحمت کا واسطہ اللہ تیرے رحمت کے واسطہ تیرے رحمت سے تیرے فضل سے تو مجھے میری ان دعاؤں کو قبول کرے یا ارحم الرحم ارحم جو ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والے کے معنی میں ہاں جی سب سے زیادہ رحم کرنے والا راہم رحم کرنے والوں میں سے یعنی اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے تیرے رحمت کا واسطہ یعنی بے رحمتین یعنی تیرے رحمت کا واسطہ کہ تو میری اس دعا کو قبول کریں اور جو ہے میرے دن کی ابتدا تری اطاعت و بندگی سے ہو میرے دن کی اختتام تیری بخش اور رضامندی سے ہو اور اللہ مجھے دن میں اسی نیکی کی توفیق دے مجھے نیکیوں کے نیکی انجام دینے کی توفیق دے اور تو اسے قبول کرے اس کو پاک کرے ہاں یہ پاک و پاکزہ نیکی کی توفیق دیں اور اس کو بڑھا چڑھا کے مجھے ثواب بھی دے دے دن میں اگر مجھ کوئی خطا قسر ہو گیا صحیح کیا انجام پایا گناہ ہوا سردت ہوا تو تو بخش میرے ان گناہوں کو اس گناہ کو بہس دے کیونکہ تو بڑا بہشنے والا غفور رحیم بڑا مہربان اور ہمیشہ لطف و کرم کرنے والی ودود اور اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرنے والی لطف و کرم کرنے والی ذات ہے بے رحمت کے یاحم الرحم رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے تیرے رحمت کا واسطہ تو میری اس دعا کو قبول کریں پھر درد شریف بھی پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد وال محمد تو عدۂ نگرمی یہ دعا کتنی پیاری دعا ہے کہ آپ صبح خوجب اٹھیں رات کو سو کر اور الحمد للہ جانے کے بعد اس دعا کو پڑھیں اور سچی نیت سے پڑھیں خلوص دل سے پڑھیں اور اللہ سے سچ مچ ایسی صبح مانگیں ایسی آنے والے دن کو ایسا ہی دن مانگیں سچائی کے ساتھ تاکہ یہ دن آپ کے لیے آحل کے ذخرہ بن جائے یہ دن جو ہے چونکہ آپ جب اچھی نیت سے دن میں داخل ہوگا تو اچھی نیت خود بھی بہترین نیک عمل ہے جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں کہا نیت المومن خیرمن من ہی مومن کی اچھی نیت اس کے عمل سے اچھے عمل سے بھی زیادہ افضل ہے لہذا جو ہے اس اچھی نیت کے ساتھ جب آپ دن میں داخل ہوگا تو اللہ آپ کو نیک کاموں کے توفیق دے گا خطا کو سر کو درگزر فرمائے گا میری دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مقدس دعاؤں کو پڑھنے کی اور ان کو پڑھنے پہ عادت کرنے کی اور جو ہے ان پر عمل پیدا ہونے کی توفیق دے اور اللہ ہم سب ان دعاؤں کو پڑھنے کی توفیق کے ساتھ ساتھ ہم سب سے قبول فرما بے رحمت غیاحمر واحم اللہم صلی اللہ محمد